بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحم الحمۃ وحمد و علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سگنے میں موجود تمام خبران کو اور باقی سامعین کوشموچنے کے بعد سے سلامت کرتے ہیں شکر الحمد سلسلے دس باب الحاج درج نمبر چار پیج نمبر ایک سو بتیس ہے دوسرا پیراگراف شرول ہے اور آج کے بعد ہمارا احرام کے بارے میں ہے جو ہے حج کے مقات کے بارے میں پڑھا کہ حج کو جانتے ہیں جب حج عمرے کو جانا چاہیں تو ہم نے احرام کہاں سے باندھنا ہے اور کہاں سے احرام باندھنا لازم ہے اور ہاں سے اور احرام باندھے بغیر جن جگہوں سے آگے جاننا جائز نہیں ہے ہاں جی اور جائیں تو فاسد ہو جاتی ہیں وہ جگہ جو ہے عراق سے شام سے یمن سے ہاں جی تمام چالوں طرف سے آپ کو بتا دیا اور پھر عمرے کا خاص طور پر جب آپ نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے گیا حج بھی کر لیا تو دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو پھر اس رب میں آپ کو عمرے کا احرام باندھنے کے جگہ پھر آپ کو مصرخانے سے باندھ کے نہیں جاننا ہے بلکہ آپ کو احرام باندھنے کے لیے ہاں جی ہل جانا پڑتا ہے جسے آج کل مسجد عاشیہ کا نام دیا ہے اس حدود میں جانا ہے وہاں جا کے احرام بن کے پھر طلبیہ پڑھتے ہوئے حرام میں واپس آنا یہ حکم فیاست نے بیان فرمایا ہے تو ابھی احرام کے جو ہے حس کے ارکان میں سے ایک احرام بننا ہے تو وہ احرام جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں احرام باننے سے پہلے کیا کرنی چاہیے احرام کیا لباس ہوتی ہے اور اس کے بعد احرام بننے کے بعد جو ہے کیا کیا چیزیں انسان پہ حرام ہے وہ بہاں شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے احرام کے بارے میں شاشر فرماتے ہیں فیض آرا دل جب آپ نے جو ہے اس مقدس سفر پہ نکلا تو یا آپ نے گھر سے احرام بننے کا ارادہ کیا یا ایئرپورٹ سے احرام بننے کا ارادہ کیا یا آپ نے وہیں جس جس میقات جو جو میقات بتایا ہے وہیں سے آپ نے احرام باندھا بار جہاں سے بھی آپ احرام باندھیں باندھ لیکن جو ہے طریقہ بتا رہے ہیں فیض آراد الحرام جب آپ احرام بننے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک تسل استحباب آپ غسل کریں گے مستحب طور پر یعنی یہ غسل واجب نہیں ہے خود کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہاں جی اور صفائی کے خاطر جو ہے ایک سنت غسل کریں گے ایک تسل غسل کریں گے استحبابا سنت طور پر یہ غسل سنت ہے ہاں جی اور توجہ وجوباً یا اگر سنت غسل نہیں کیا تو آپ نے واجبی غسو وزو تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد نماز پڑھنا ہے ہاں جی یا جو ہے وضو کریں وجوبانی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس غسل کر لیا مشتاب تو وضو کی ضرورت نہیں پڑے گا نہیں یہاں مطلب یہ ہے یا مشتاب غسل کرنے چاہیں تو وہ غسل بھی کرو پھر واجب وضو کرو یا واجب وجو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں کوئی مطلب نہیں باقی ہے اس میں اصل حکم یہ بتانا ہے کہ غسل کرنا مصطع ہے ہاں جی ایک غسل کرنا مصطفی احرام باننے سے پہلے اس کے بعد جو ہے آپ نے وضو کرنا ہے واجب ہی وضو کرنا ہے یہ وضو پہلے کیا ہوا ہے غسل سے پہلے تو وہی چلے گا نہیں تو آپ کو غسل کے بعد وضو کرنا تو کسی بھی نماز سے پہلے واجب ہے اور چونکہ احرام بانے سے پہلے آپ نے نماز پڑھنا ہے ہاں دو رکعت نماز پڑھنے ہیں تو اس لیے وہاں آپ کو وضو کرنا لازم ہے تو واجبی طور پر وضو کریں گے ولبی سفیر یہ تو آپ کو وضو یا غسل کرنا غسل سنت باقی وضو کرنا واجب آپ جو لباس سے وہ فرماتے ہیں ولبی سفیر پہننے کا یہ مردوں کا احرام بتانے ٹھیک ہے جی یہ مردوں کا احرام ہے کہ اور پہنیں گے اظہار اظہار یعنی ایک چادر کو ایک چادر کو شلوار کی جگہ پر پہنیں گے جان جی پانچ جام کا پتہ لکھا ہے ادار وی نے شلوار کی جگہ پر ایک چادر پہنیں گے جس کو پنجابی لوگ دو تین شکل میں پہنتے ہیں اسی شکل میں پہننا ہے اور ایردان اور ایک چادر ہی پہنا ہے جس طرح چادر پہنتے ہیں اسی طرح سے ایک چادر پہننا ہے بس دو ان سلے سلے بغیر جو ہے سلائی کے بغیر دو چادر مردوں کا احرام ہے ایک چادر شلوار کی جگہ پر پہننا ہے ہاں جی اور دھوتی کی شکل میں اور ایک شادر جو ہے قمیص کی جگہ پر پہنا ہے ہاں جی اور کوئی بھی سلا و کپڑا مردوں نے نہیں پہنا ہے متحدہ و ریدان ایک ایک ازار پاجامہ کی شکل میں اور ایک ریدا جو ہے چادر کی صورت میں آپ نے پہنا ہے وجوباً یہ دونوں واجبی صورت میں پہنا ہے بس مرد کا جو ہے ٹوپی تک بھی نہیں پہنا ہے بس یہی دو واجبد لباس اس نے پہنا ہے اب یہ دونوں لباس امن جدید نے یا دونوں جو نایا ہوں گا ہاں او غصے یا پرانا ہے تو دوہیا ہوا ہونا چاہیے اور اب یہ دونوں سفید ہو اس کا کلر مردوں کے لیے احرام کے کلر سفید ہونا عورتوں کے لیے ہم تو طور پر دیتے ہیں مغنا کی شکل میں سفید چادر پہنتے ہیں باقی بھی سفید پہنے ہیں تو بھی ٹھیک ہے ورنہ کم سے کم کم رنگ والا لباس پہنیں گے خواتین جو اپنی ہی قمیض شلوار جو سادہ سے سادہ علامی ہو اور پاک صاف ہو نایا ہو تو بھی نورن نور نالا نور ہے ورنہ پاک صاف ہو تو ضروری ہے اور وہ خواتین اپنی چادر بھی پہنے گی اور قمیض شلوار بھی پہنیں گی خواتین کے لیے جانے سلا و کپڑا پہننا جائز ہے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو یہ بڑا جو ہے ہاں دو پیس ایک چادر اور ایک دو شلوار کی جگہ پر دو چادر استعمال کرنے مردوں کا احرام دونوں یا نیا ہو جدید یا آغاز لینے دوہیا ہوا ہو اس کے آگے فرماتے ہیں اور یہ صحیح یعنی ابھی پورا احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو ہے مستعبِ خود کو صاف کریں تاطی وہ خوشبو لگائیں کیونکہ احرام بننے کے بعد خوشبو لگانا جائز سے نہیں لہذا احرام بانے سے پہلے خود کو صاف کریں تاجیب و خوشبو لگائیں وہ کال منظری ناخن وغیرہ کاٹیں کیونکہ احرام بننے کے بعد ناخن کا انداز جائز نہیں ابھی آئے گا وہ حلق رات سے اگر سر یا بال چھوٹا کرنا ہے یا گنجا کرنا ہے وہ بھی پہلے کریں البتہ پہلے زمانے میں جو دو دو مہینہ سفر ہوتا تھا ابھی تو آپ نے پہلے سر گنجا نہیں کرنا ہے کیونکہ وہاں جا کے مردوں کے لحاظ ہاں جی خواتین ویسے بھی گنجہ کرنا ہے ہاں جائز ہیں ابھی تو وہاں جا کے آپ نے تاثیر کرنے کے لیے احام سے نکل آنے کے لیے آپ نے سر گنجا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے لہٰذا سر گنجے کرنے والے موضوع اس وقت نہیں ہیں وہ وہاں پر کریں کیونکہ ابھی تو ہاں چھ گھنٹوں میں ہم وہاں پہن جاتے ہیں پہلے زمانوں میں جو ہے ہاں ہفتوں مہینوں آپ کا سفر ہوتا تھا اس لیے جو ہے ہاں وہ احرام سے پہلے بھی کم از کم ایک دو دن کا سوار ہوتا تھا اس لیے جو ہے وہ حلق و راسی بارہ صفائی کی خاطر سر منڈا ہو منڈائیں کس و شارے بھی چھوٹا کریں یا آنج یا اس کو مکمل صاف کریں نہ تو لپتے نہیں زیر بغل جو بال ہیں فالتو ان کو صاف کریں اور حلق و ہما اس کو نہ مانے کیا اس کو اکھاڑنا حلق یعنی اس کو صاف کرنا منہ نہ براک پکا دکھا دکھ دکھ برو صبح تنظیم ہو اس طرح دونوں کو صاف کریں صاف کریں قابل احرام احرام پہننے سے پہلے مسجد احرام پہننے سے پہلے ہر قسم کی صفائی کرنا ہے پورا جسم کی وص اللہ رہتے اس کے بعد جو ہے اپنے غسل کر لیا صفائی پورا کر لیا دو رکھا وضو بھی کر لیا اب وص اللہ رہتے ہیں اہرام احرام کے لباس بھی پہن لیا پہلے احرام کے لباس پہننا ہے پھر دو رکھ نماز پڑھیں گے احرام کی دو رکھ نماز پڑھیں گے ہاں جی نفل کی نیت سے ہاں جی وہ سلی صلاحت نخلی اسنی پہنوں کی نیت پہ یو چنگا احرام گن و خریدی رکعت میں آپ کو بے جب اسنی پہ گھرنا ہے ہاں دل میں لے کر پھر آپ نے یہ دور کر نقل پڑھنا ہے ویسے دور کر نقل نہیں ہے احرام پہننے کے لیے دور کر نقل پڑھنا ہے دل میں یہ ارادہ کر کے پھر جو ہے احرام نماز پڑھنا ہے وصل اور نماز پڑھیں گے رکتیں دو رخت حضی و صلی صلا نفل رکتِ نقرۃ اللہ اور اَسنی اعراد ارادوں احرام غل وی دفاع رکت بےندی پہ سمجھنا اس نیت سے آپ نے دور کرنا فل پڑھیں یا نفل نہ پڑھیں ولو و صلی فرض وقت ہی کفا لیکن آپ نے فرض کرو ظہر کے ٹائم پہ آپ نے احرام باندھا ظہر کے فرض وقت کا ٹائم ہو گیا تھا تو آپ نے احرام باندھنے کے بعد وہ جو غسل وغیرہ کر کے صفائی کر کے تو آزن کامت پڑھ کے زہر کا فرض پڑھ لیا تو بھی کافی ہے کسی بھی فرض نماز جو جس کا وقت آ چکا تھا وہ وہ فرض نماز آپ نے پڑھ لیا ہاں جی تو بھی وہ دورہ کرنا پھر پڑھنے کی پھر ضرورت ہے نہیں نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج ہے نہیں تو لہٰذی و اللہ اگر آپ نے پڑھ لیا فرض وقت ہی اپنی وقت کے فرض نماز کا تو بھی کافی ہے تو یہ آپ نے دو رگڑنا پھر پڑھ لیا اس کے بعد جو ہے حج ہاں آپ نے عمرے کی نیت کرنا ہے حج کرنا ہے تو حج کی نیت کرنا ہے جب نیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے طلبیہ پڑھنا ہے لب الم لب والا طلبیہ پڑھنے کے بعد اب آپ حج کا محرم ہو جاتا ہے اب آپ حش کے تمام محکم جو چودہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہاں پہ لاگو ہو جاتا ہے تو وہ نیت ہیں حج کی نیت اب حج تین طرح ہے ایک حج افراد ہے اس میں صرف حج کیا جاتا ہے ایک حجران ہے اس میں حج و عمرہ دونوں ایک ہی احرام میں کیا جاتا ہے بیچ میں آزاد نہیں ہوتے ایک حج تمتو ہے اس میں پہلے عمرہ کرتے ہیں جیسے پاکستان والے سے جو لوگ جاتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں پھر احرام عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں اس کے بعد پھر عارض الحجہ کو دوبارہ حج کے احرام باندھتے ہیں نیت کرتے ہیں تو ان تینوں قسموں کا یہاں نیت دے رہے ہیں مطلب نیت تو ما کالت کہا یوں کہیں گے اگر حج آپ کا افراد تو سر حج کا نو عمرہ ساتھ نہیں ہو یہ مکہ والوں کے لیے ہے یہ طریقہ اللّہ نیت اللّہ اللہ اِن ورد الحج میں حج کا ارادہ کرتا ہوں ہاں جی ہیں پھر آگے کیا کہیں گے نیت میں پیا سر ہولی و تقبل ہومن بس یہ نیت کریں گے کہ اللہ مجھے اس حج کو آسان کرے اور مجھ سے قابول کرے ہیں یہ نیت کروں اللہِ اردالحجہ اے اللہ میں حج کے ارادہ کرتا ہوں اس کے بعد آگے پھر شاش فرما ان گانے محرد یعنی اگر آپ حج افراد کرنے والا ہے مکہ والوں کے لیے یہ حج ہے صرف حج کرنے عمرہ اس میں نہیں مکہ سے باعث آنے والے تمام لوگوں کے لیے حج کے موسم میں حج اور عمرہ دونوں کرنے کا حکم ہے دونوں ساتھ دونوں کرنے لیکن مکہ والوں نے صرف حج کرنا ہے اس فرمایا اگر حج افراد کرنے والا مکہ والا ہے تو اس کی نیت ہے علّمن عرید الحاجہ پھر آخر میں حیاسر علی و تقبل ہم نے میرے لیے آسان بھرما مجھ سے قابل یہ نیت کرو وہ ان کا ہیں اور اگر حج تمتو کرنے والا ہے تمتو کے معنی نے نہ اٹھانا حج تمتو میں یہ ہوتی آپ نے پہلے عمرہ کر لیا پھر اس کے بعد احرام اتار دیتے ہیں جب احرام اتارنے کے جو چودہ چیزیں حرام تھا وہ پھر حلال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آج کو دوبارہ احرام باندھتے ہیں تو دوبارہ وہ پابندی آ جاتی ہیں تو اس حج کو حج تمتو کہتے ہیں تو وہ ان کہنا ہے اگر حج کا کر متمتی ہیں حج تمتو کر رہے ہیں آپ نے بیچ میں احرام اتارنا ہے تو نیت یوں کریں اللہم انی عید العمر یا اللہ, اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں سم الحجہ فلحش کا اس کے بعد بغیر نیت جو نیچے لکھا ہوا ہے فیصر ہم علی فصیح ان دونوں کو میرے لیے آسان کرے و تکبلمامن ان دونوں کو مجھ سے قبول حرما یہ ارادہ آپ حج کے شروع میں کریں گے وہ ان کا انہار اور اگر آپ حجر کرنے والے حج کران کرنے والے حج عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام میں کرتے ہیں بیچ میں, میں آزاد نہیں ہوتا ہل نہیں ہوتا احرام نہیں اتارے ہاں جی ایک ہی احرام میں دونوں ساتھ کرتے ہیں تو اس کی نیت وہ ان کا انکار حج کران کرنے والا ہیں تو پھر نیت یوں کریں یعنی اللہ میں نے یہ الحج و عرید سے مربوط ہے علام عرید الحجی والا عمرہ تھا اللہ میں حج اور عمرِ کا ارادہ کرتا ہوں فرق گیا اس میں سما پھر ہے عربی میں یہ لحاظ فاصلے پہ ترج کرتا ہے واقف پہ کرتا ہے ہاں لیکن وا میں وافہ نہیں علت فرماتی جو یہاں دونوں ساتھ کریں تو علام عرید الحجی والمرہ تھا یہ میں حج عمر کا ارادہ کرتا ہوں پھر آگے ہما علی و دک اب منی اللہ ان دونوں کو میرے لیے آسان کرے ہاں جی تو آگے آئے بقیہ حصہ آخر میں دیا حیات سر ہولی و دکب العمین حج محرد کے نیت کا بقیہ حصہ ہے ٹھیک ہے جی باقی دونوں کے اس میں نہیں آئے وہ بعد میں ادھر نیچے حادثے میں باجہ دین دیا حیاسر علی اللہ پاس میرے آسان غلما و دقب العمین مجھ قبول قابول پھر اس کے بعد شمایو لبیا پھر آپ طلبیہ پڑھیں آخر بس صلاحاتی ہیں اس نیت کو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہاں جی دور کا نماز یا وقت کا فرض پڑھ لیا نیت بھی کر لیا جو بھی آپ نے عمرہ کرنا ہو حج کرنا ہو, جو بھی, کرنا ہو، جو بھی قسم کرنا ہو اس کی نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے طلبیہ پڑھنا ہیں طلبیہ کے الفاظ سے طلبیہ یہ طلبیہ نِلب علامہ لبغ پڑھنے کو طلبیہ کہتے ہیں وہ طلبیہ تو یہ بول طلبیہ یہ آپ کہیں لبے کا ہے لبِ کا لبِ کا اللّ کا لب لا شری کلکلب کامد ونِمۃ اللہ کا وملک لا شریک لب یہ الفاظ بنا ہے ہاں تین دفعہ احرام بننے کے بعد نیت کرنے کے بعد لازم ہے تین دفعہ پڑھ لیا اب کا محرم ہو گیا عمرے کا محرم ہو گیا ٹھیک ہے جی تو لبِ کا اے اللہ لب کا لبِ اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں اللہ میں اللہ لب لبا میں میں حاضر ہوں حاضر ہوں تو نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا تو میں نے تیری اس نظاپ لبِ کہا حاضر ہوں اے اللہ میں آ رہا ہوں لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لبِ کا اے اللہ میں حاضر ہوں ان الحمد و نعمت اللہ کا بے شک تمام تعارف ہیں تمام نعمتیں تیرے لے ہیں بالملک تمام بادشاہت بھی تیرے لیے ہیں لا شریک الگ اور تیرا کوئی شریک نہیں تلویہ کے ان الفاظ کا پڑھنا ضروری ہے سر سے فرماتے و یم بغیر لازم اللہ لَا یہ کہ کم نہ ہو بشین منہاظ الکلمات ان الفاظ میں سے کچھ بھی شین کچھ بھی تھوڑا سا بھی محاذ الکلمات یہ جو تلویہ کے الفاظ ہے ان کو پورا پورا پڑھنا ہے بلاوزاد اگر کوئی اضافہ کرے اس طلبے میں جاز جائز سے کوئی اور دعا کا اضافہ کرے لیکن اس میں کمی نہیں کرنا یہ طلبیہ کی کم سے کم الفاظ سے وباد نیت آپ نیت بھی پڑھ لیا طلبیہ بھی آپ نے پڑھ لیا دول کا نماز بھی پڑھ لیا حرام بھی پڑھ لیا اب آپ سارا ہو گیا محرم اب آپ محرمیں حج ہو گیا پیا ہر مالیں اب اس بندے پر چودہ چیزیں حرام ہیں وہ چودہ چیزیں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے